صوبہ کی فضیلت اور رحمت الہی کی سیدنا رضی اللہ کی وسعت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا تیرے اعمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم تیرے گناح آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اے ابن آدم اگر تو اتنے گناہ کر کے آئے کہ روئے زمین بھر جائے تو میں تیری اتنی ہی مغفرت کروں گا بشرطے کے تون شرک نہ کیا ہو جامع ترمیزی حدیث نمبر تین پیش نظر حدیث حدیث قد سی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت اور اس کی رحمت کا بیان ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں پر از حد مہربان ہے جب انسان سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا امیدوار ہو تو اللہ کریم اسے معاف کر دیتا ہے تاکہ اگر انسان کے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور وہ صدق دل سے طائب ہو کر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے طالب مغفرت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے دو ہزار سات سو اکیاون جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے تو فلاح پا جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ سورہ نور آیت اکتیس میں ہے اور اے تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس یا نا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جیسا کہ حجر آیت انچاس میں ہے نبی انا آپ میرے بندوں کو خبر کر دیں کہ میں ہی بڑا معاف کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے کہ آپ میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے دیجئے کہ جو اپنے گناہوں سے تائب ہوگا اور ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کرے گا اس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا اور اس کے حال پر رحم کروں گا اور جو شخص اپنے کفر کفرسیان پر مصر رہے گا تو اسے جان لینا چاہیے کہ میرا عذاب بڑا ہی دردناک ہے امام بخاری نے ابو رضی اللہ عن سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالی نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اسے سو حصوں میں تقسیم کر دیا ننانوے حصوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور ایک حصہ کو اپنی تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا اللہ کے پاس رحمت کا جو خزانہ ہے اگر اس کا علم کافر کو ہو جائے تو کبھی اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہو اور اللہ کے پاس عذاب کی جو مقدار ہے اگر اسے مومن جان لے تو جہنم کی آگ سے کبھی اپنے آپ کو معمون نہ سمجھے معلوم ہوا کہ مومن کو امید و نامیدی نا اور خوف و رجا کے درمیان جو معتدل راہ ہے اسے اختیار کرنا چاہیے نہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے ایمان و عمل کی راہ کو چھوڑ دے اور نہ ہی اس کی رحمت سے نا ہو کر بیٹھ جائے اور سورہ زمر آئے ترپن میں ہے قل يا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ انفروب جہغفور الرحیم اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر گناہوں کا ارتکاب کر کے زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے واحدی نے لکھا ہے کہ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے شرک قتل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیزہ رسانی جیسے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا اور اسلام لانا چاہتے تھے لیکن ڈرتے تھے کہ شاید ان کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انہیں اور اللہ کے تمام بندوں کو اس کی وسیع رحمت اور عظیم مغفرت کی خوشخبری دے دیں کہ انہیں اللہ کی رحمت سے نامید نا نہیں ہونا چاہیے وہ تو اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس لیے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہے شوقانی لکھتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید بھری آیت ہے اس میں اللہ نے بندوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور پھر انہیں گناہوں کے ارتکاب میں حد سے متجاوز ہونے کی صورت میں اپنی رحمت سے نامید ہونے سے منع فرمایا ہے اور یہ کہہ کر مزید کرم فرمایا کہ وہ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ کافر و مومن تمام گناہ گاروں کو توبہ کی دعوت دیتی ہے اور خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے سو حصے ہیں ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا کے انسانوں جنوں جانوروں اور تمام مخلوق میں تقسیم کیا ہے اسی ایک حصے کی بنا پر یہ تمام ایک دوسرے پر شفقت و رحمت کرتے ہیں باقی ننانوے حصے اللہ کے پاس ہیں ان کے ذریعے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 2752 حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کی تاریکی میں توبہ کر لے اسی طرح اللہ تعالی دن کو بھی اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں توبہ کر لے یہ عمل ہمیشہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو یعنی پچھم سے اس کے بعد توبہ قبول نہ ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2770 حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے تاہم بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے سنان ابن ماجہ حدیث نمبر 4251 دینی بھائی اربعین نووی کی یہ بیالیس حدیثیں آپ تک میں نے پہنچا دیں اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ ان احادیث مبارکہ کو جو شخص سن کر سمجھ کر اپنی زندگی میں اتار لے نہ صرف اس کو دین کی سمجھ حاصل ہو جائے بلکہ انشاءاللہ اللہ ان حادیث کی روشنی میں اگر وہ اپنی زندگی گزارے تو انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں سور جائے اللہ ہمیں اچھی توفیق اچھی عطا کرے اور ہم سب لوگوں کو دین کا دائی بنائے قرآن و سنت کا پابند بنائے عامل قرآن اور حامل قرآن بنائے اور جتنے لوگ اس کام کو کرنے میرے معاون ہیں اور جتنے لوگ اسے پھیلا رہے ہیں یا جتنے لوگ اسے سنیں اے اللہ ان سب کے لیے اس کام کو صدقہ جاریہ بنا مجھے اور میرے والدین کو اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے والدین کو اے اللہ شفا صحت عافیت دے اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان کو عافیت نصیب کر آمین سم آمین